اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہر وقت اس کے سامنے جھکتے رہتے ہیں اس کو پکارتے رہتے ہیں اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں تقریص قائم کرتے ہیں ان کو تو مجبوری ہے اس لیے کہ ان کو جو حکم دے دیا وہ نافرمانی نہیں کر سکتے لائے آسون اللّہ ہم امراحم و فعلون ہمائے امرون جو اللہ تعالیٰ حکم دے وہ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن انسانوں کو اختیار ہے چاہے کفر کریں چاہے شکر کریں تو ان کا اختیار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو پکارنا اس کی عبادت کرنا یہ بہت بڑی قابل ستائش بات ہے ایک آدمی گناہ کر نہیں سکتا جیسے نبی نا دیکھ نہیں سکتا وہ کہے جی میں فلم نہیں دیکھتا تو آپ کو ہنسی آئے گی تم فلم نہیں دیکھتا تو اس میں طرح کا کمال ہے ہاں آنکھوں والا کہے میں نہیں دیکھتا تو یہ کمال کی بات ہے تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس کے سامنے جکتا ہے تو یہ زیادہ بڑے کمال کی بات ہیں. تو بہت باتیں ہوئیں کئی لیکچرز بات پر ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اس کے پکارنے کی کتنی اہمیت ہے اور دعا کرنے کے آداب کیا کیا ہیں اور یہ کہ دعا کب کب کی جا سکتی ہے اس پر بھی بات ہو چکی ہے لیکن آج کا سبق ان مواقع کے حساب سے آخری سبق ہے کہ جن مواقع پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اس میں ہم بہت زیادہ چیزیں بتا چکے ہیں بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جمعہ والے میں زیادہ قبول ہوتی ہے تو کچھ اوقات ایسے ہیں اور کچھ مواقع ایسے ہیں مثلا کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو جہاں تک بعض اوقات ایسے ہیں بعض جگہیں ایسی ہیں اور بعض واقعات ایسے ہیں جیسے کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کتاب کر رہا ہوتا ہے کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں خون بہہ رہا ہے اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور یہ تجربہ بھی ہے ایسے وقت پہ انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اس وقت بندہ اللہ کے لیے خالص ہو چکا ہوتا ہے عموماً تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں بندہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں تو یہ وضاح کا کل ہر رات کی بات ہے اور ہر رات کے بھی خاص طور سے آخری تہائی حصے میں ین ذل و رب و نفی کو دنیا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف رہتا ہے ہر رات کے آخری تہائی حصے میں حل میں مستقل فارض وہ مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو تو میں اس کو معاف کر دوں حل میں مسترض کے کو کوئی اگلا رزق مانگتا ہو قرضہ والا بھوک فک فکر والا مسکینی والا میں اس کو عطا کروں تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں دوں تو پھر اس وقت کتنی زیادہ دعا قبول ہوتی ہوگی تو رات کے آخر تہائی حصے میں اور رات کے پوری رات میں بھی ایک گھڑی آتی ہے اور آخر کہائی حصے میں بھی ایک وقت آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ دعا قبول کرتا ہے اسی طرح فرمایا ہر جمعے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت دعا قبول کرتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں دوران خطبہ ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ پہلے وقت میں ہے بعض کہتے ہیں رات کے وقت میں ہے زیادہ اقوال زیادہ دلائل اس وقت کے ہیں کہ جمعے والدین عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں تو جمع والدین اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس سے کچھ مانگنا ہے میں کہنے جا رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ضرورت ہی کے وقت نہیں مانگا کرتے جو آدمی صرف ضرورت کے وقت آپ کے پاس آتا ہے ویسے آپ کو سلام بھی نہیں کرتا تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں آگے لگتا ہے کہ ضرورت ہے ویسے تو آپ سلام بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے ہر وقت ہی اس سے مانگتے رہنا چاہیے تو جو شدت کے وقت مانگنا چاہتا ہے وہ آسانی کے وقت مانگے اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائے تو شدت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنیں گے تو یہ اوقات ان میں خاص طور سے جو میں نے کیا کہ اثر سے رہ کر مغرب تک تو یہ اوقات کے علاوہ باقی اوقات کا غلطرہ گزر چکا ہے جگہیں جو ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ماں اور زمزمال ماشور والا ہوں زمزم کا پانی ہر اس مقصد کو حل کرتا ہے جس کے لیے پیا جائے آپ زمزم کا پانی پیے یا اللہ یہ میری بھوک مٹا دے تو بھوک مٹا دے گا یا اللہ یہ میرا وزن بڑھا دے تو وزن بڑھا دے گا یا اللہ یہ مجھے شفا دے دے تو شفا دے دے گا اے اللہ میرا قرض ادا کر دے تو زمزم سے قرض ادا ہو جائے گا اہل میرے بچے بچی کا رشتہ نہیں مل رہا وہ زمزم پینے سے اس کا رشتہ مل جائے گا جو آپ مانگیں گے جو جس نیت سے آپ پئیں گے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو حضرت ابوظہر گاری رضی اللہ عنہ اسلام کی ابتدا ہے مکہ میں آتے ہیں تو ڈاک خوب بہت ہے مکے والے پٹائی کرتے ہیں جو مسلمان ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کئی دن حرم پاک میں رہا میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں اور وہاں پہ ہوٹل بھی نہیں تھا کھانا کھانے کے لیے تو میں زند ہی پیتا رہا یہاں تک کہ میرا وزن بڑھ گیا حالانکہ وہر تھے مسلمان نہیں تھے تو یہ اس کو بھی فائدہ دیتا ہے تو اس وقت کی ہوئی دعا جو بھی آپ نے نیت کی ہو تو کی بجائے وہ اللہ تبارک و تعالہ پوری فرماتا ہے اسی طرح جب آپ کسی مصیبت میں گرے ہوئے ہوں کسی بھی مصیبت میں ہوں آپ کا دل بڑا پریشان ہو اس وقت اگر آپ ہو, دعا کریں تو وہ مصیبت وجہ نہیں ہے وجہ ہے کہ اس وقت دل سے نکلتی ہے تو اس کے بھی قبول ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت رو دیتے تھے اب یہ رونا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے ورنہ ہمارے تو دل ہی بہت سخت ہیں کہ دعا کریں یا اللہ تعالیٰ کی قوتوں سطوتوں اور اس کے عذاب کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ دو نن نن آنسن اسی فرما دیں اس کی بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے رو دیتے تھے تو رونا بھی ایک دعا کے آداب میں شامل ہوا اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رونا ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اکیلا بیٹھا ہوا ہے کہ اتنا بڑا رب اور میں اتنا ناچیز اور میں اس کی نافرمانی کرتا رہا ہوں تو اللہ کے عذاب کو اللہ کی عظمت کو یاد کر کے اس کی آنکھ سے اگر آنسو نکل آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ان آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ پچاس ہزار سال لوگ دھوپ میں ہوں گے اور یہ سائے میں ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ آنسوؤں کی قیمت ہے رض ذکر اللہ خالیہ ففاذ عناص جو اللہ کو یاد کرتا ہے اکیلے بیٹھ کر اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں بتیاں بجا کر ناک سے سانس لیوے اور سر ہلاوے اللہ ہو کرے یہ کوئی ذکر نہیں یہ فضول بات ہے اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے اللہ کی سطفتیں قوتیں یاد کرے اس کی عظمت کو یاد کرے اس کے عذاب کو یاد کرے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ اکبر قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے اور اس میں بھی اداب کی آیتیں آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رو دیتے تھے تحدید بڑھتے تو جہاں عذاب کی آیت آتی وہاں آپ رونا شروع کرتے اتنا روتے اتنا روتے وفی فیصد رہی عزیز ان کا عزیز المرجل آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہنڈیاں اوپر رہی ہے اللّہ اکبر صحابہ کرم پوچھتے کہ آپ اتنے اتنے لمبے قیام کرتے ہیں اور ہوتے ہیں وقت گافر اللہ کے اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سب موافق کیے ہوئے ہیں تو آپ آپ نے فرمایا فراخن آپ شکورہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ اسی طرح ایک ملاحظہ یہ بھی ہے کہ بات کرتے وقت بھی ڈر لگتا ہے یہ جو تکلف کا رونا ہے اور ایسا رونا کہ نماز ہی بھول جاوے نماز میں بھی روتے جا رہا ہے اور نماز کے ادھکار بھی نہیں کر رہا یہ بھی سمجھ نہیں آتا شیطان بندے کو سست کرتا ہے اگر وہ سست نہ ہو اس کی بات نہ مانے تو پھر اوور کلیور کر دیتا ہے زیادہ چست کر دیتا ہے تاکہ یہ حد سے بڑھ کر نا فرمان ہو جائے یا تو سست ہو کر نا فرمان ہو جائے یا پھر حد سے بڑھ کر نا فرمان ہو جائے تو ہمیں دونوں چیزوں کا خیال کرنا ہے رونا سیننے سے ہڈیا کے ابلنے جیسی آواز اور ایک ہا ہو کر کے رونا اونچی اونچی آواز سے ساری مزے سر پر اٹھانا اور پھر سب کی توجہ کا مرکز بن جانا اور پھر رکو میں گیا تو رکو کے ادار نہیں کر رہا اٹھا تو وہ روتا ہی جا رہا ہے تو یہ افراد اور تفریح ہے ہمیں رونا بھی ہمارے نبی نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے روتے ہیں اللہ کے سامنے تو باہر صورت یہ بھی کام کرنا چاہیے اسی طرح جب روح نکلتی ہے تو اس وقت شدید غم ہوتا ہے کسی کی بھی روح نکلتی ہے آپ کے سامنے تو شدید غم ہوتا ہے اس وقت جو دعا دمول, دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے ایک آدمی کی روح نکلی تو گھر سے چیخو پکار کے آواز آئی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس وقت کوئی بات دعا نہ کر لینا ہائے میں مر جاتی کہتی ہے نا عورتے. کاش اس کی مجھے میری عمر اس کو لگ گئی ہوتی تو فرمایا کہ اس وقت ایسی بات نہ کرنا اس وقت فرشتے تمہاری ہر بات پر آبین کہنا تو عمومی طور پر نتیجہ یہی ہے کہ جب دل کو چوٹ لگتی ہے تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور یہ تجربہ بھی ہے دل کو جب چوٹ لگتی ہے کسی وجہ سے میں کہتا ہوں کوئی آپ کو گالی دے دے تو دکھ ہوتا ہے نا اس وقت دعا کیا کرو اس کے لیے بھی جس نے گالی دی ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے اور اپنے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی جب بھی دل کو تکلیف ہو کسی وجہ سے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے یہ طے تو فرمایا فرشتے آمین کہہ رہے ہیں تو اگر آمین کہہ رہے ہیں تو مطلب حضرت دعا قبول ہوگی تو پھر جب فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں فرشتے تو وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے فاتحہ بھی اس طرح قبول ہوتی ہے تو باہر صورت اس وقت اللہ کے فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو تم بھی کوئی اچھی دعا کر لیا کرو میت کے لیے اپنے لیے اور کسی کے لیے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتا ہے تو اسی طرح رکوع کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک آدمی کہہ رہا تھا ربنا کل الحمد دن کے تھے رن تی بن وار ربنا وے و ربن تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا یہ کون بول رہا تھا پیچھے تو وہ بےچارا ڈر گیا پر میرا بری بات نہیں ہے بتاؤ کون تھا کہتا جو میں تھا میں نے دیکھا کہ تیس سے زیادہ فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون یہ رپورٹ اللہ کو پہلے دیتا ہے یہ کلمات لے کر اللہ کے بعد پہلے کون جاتا ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہاں بھی یہاں جیسے ہمارے میڈیا والے لڑتے ہیں کہ کون کس کی خبر پہلے آ گئی اور کس کی بعد میں آئی دیکھو جی میں سب سے پہلے میرے ٹی وی نے خبر دی ہے تو وہ اللہ کے فرشتے بھی مقابلہ کرتے ہیں کہ کون اللہ کو رپورٹنگ پہلے کرتا ہے اور وہ بندے سے یہ الفاظ لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ پھر بندے کو بھی حیا کرنی چاہیے سگریٹ سے پیاز سے کچا پیاز کھانے سے اور گٹکا کھانے سے اس لیے کہ جب اس کے منہ سے وہ لے گا تو ان ملائکت اللہ تاضام طاج ضام النس جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کے منہ سے وہ اچھے اچھے کلمات نکلتے ہیں اور سادھ ساتھ ساتھ بدبو کے فراٹے آتے ہیں تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرا فرا موقع پر اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو جن جن موقعوں پر اللہ کے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوا بھائی ہم تو جنت میں اس وقت نہیں جا سکتے نا جو مر چکے ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ قبر میں کہتا ہے رب یا کے رب رب مسا رب آ کے مصاح آ اللہ جلدی کیا قائم کر جلدی کیا قائم کر مجھے اپنے گھر جانا ہے وہ گھر نہیں جا سکتے جنت میں تو فیصلہ ہوگا تو جائے گا نا تو اس وقت وہ برزت کی حالت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سب رنگ کے پرندوں کی روحیں بن کر جنت میں چاہتے ہیں جاتے ہیں لیکن واپس آ جاتے ہیں اس وقت وہ جنت میں بسیرا نہیں کر سکتے تو اس وقت جنت کے دروازے کھول دینے اور جہنم کے دروازے کھول دینے کا کیا مطلب ہے ہمارا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں تو جنت کے کھول دینے اور جہنم کے بند کر دینے کا کیا مانا جا تو آپ سکتے نہیں تو اس کے معنی جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو آپ کی بات زیادہ قبول ہوگی آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی تو وہ کون کون سے موقع ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ وضو کے بعد جب انسان پڑھتا ہے اللہ و محمد اشمد رسول اللہ مجھے اس وقت جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو وضو کے بعد بھی اللہ تبارک جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو اس وقت بھی دعا زیادہ قبول ہوگی اسی طرح رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی رمضان میں بھی زیادہ دعائیں قبول ہوں گی ٹھیک ہے نا اور بھی جن جن موقعوں پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس میں انسان کی دعا زیادہ دور ہوتی ہیں اسی طرح جن جن موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے یہ گھر سے نکلنے کی دعا یہ گھر میں جانے کی دعا یہ باتھ میں جانے کی یہ نکلنے کی اور یہ گھر میں جانے کی گھر سے نکلنے کی مسجد میں جانے کی مسجد سے نکلنے کی بازار میں جانے کی سفر کی تو یہ دعا آپ نے جو ان موقعوں پر کی ہے تو ثابت ہوا کہ یہ موقع دعا کرنے کے ہیں جن دن موقعوں پر آپ نے دعائیں کی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ یہ سب موقع دعا کرنے کے ہیں تو جو دعائیں آپ نے فرمائی ہیں وہ بھی کریں اور اس کے علاوہ بھی کریں گے تو وہ موقع دعا قبولیت کے ہیں اس وقت دعا قبول ہوتی ہے تو اس وقت یہ ہے آپ نے سوتے وقت دعا پڑی سونے کے بعد اب اٹھے پھر دعا پڑی اور بیچ میں اچانک آنکھ کھل گئی پھر دعا پڑی ہوش بھی پوری طرح نہیں آئی لوگ کیا کرتے ہیں بیچ میں آنکھ کھلے تو فوراً گھڑی دیکھتے ہیں کیا وقت ہوا ہے اس کو گھڑی کی فکر ہے اور اس کو اللہ کی فکر ہے وہ اس وقت جو مانگے اللہ تعالیٰ دیتا ہے حد ہو گئی مجھے رب رب کرتا ہوا یہ سویا ہے اور بیچ میں آنکھ آئی تو پھر مجھے ہی یاد کر رہا ہے اور پھر اٹھ گیا تو بھی مجھے ہی یاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ادا پر خوش ہوتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اگر اٹھ کر وہ عبادت شروع کر دے تو اس کی عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے رب اسی طرح ہمارے حد کے جتنے مقامات ہیں عرفات میں اللہ تعالی بڑی دعا قبول کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا شیطان عرفات کے دن پریشان دیکھا جاتا ہے ذلیل ہوتا دیکھا جاتا ہے اتنا کبھی نہیں دیکھا جاتا ہے اس لیے کہ ساٹھ ساٹھ سال لگا دیے لوگوں کو گمراہ کرنے پر اور وہ او خالص ہو کر اگر اللہ سے مانگے تو اللہ سارے کھاتے صاف کر رہا ہوتا ہے معاف کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی کمائی ضائع ہو رہی ہے وہ پریشان ہوتا ہے روتا ہے ذلیل ہوتا ہے تو میں خیر دعائے دعا ارفا دعا بہترین دعا عرفات کی دعا ہے تو عرفات میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے جو نہیں گئے اللہ ان کو وہاں لے جائے اور جب تک نہیں لے جاتا اس وقت تک یہاں بھی عرفات کے دن روزہ بھی رکھنا چاہیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اسی طرح صفا اور مروہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں کمرہ رخو کر کے تو صفا مروا پر بھی دعا زیادہ پور ہوتی ہے اسی طرح کابت اللہ کے دروازے اور حضرت اسود کے بیچ کا جو حصہ ہے دو ڈھائی میٹر کا حصہ ہے وہ اس میں سینہ گھٹنے پیٹ اپنی رخسانیں دیوار کے ساتھ لگا کر رو رو کر چمٹ چمٹ کر دعا کرنا سنت ہے آج کل تو وہاں مزہ نہیں آتا دعا کرنے کا رش کی وجہ سے مطلب تین چار لوگ پیچھے کھڑے ہیں اور آپ ساتھ لگے ہوئے تو آپ کو پیچھے سے دبا کر پتھر کے ساتھ آپ کا سات درد ہو جاتا ہے چوٹ لگتی ہے بس آپ کا اور پھر کوئی کھینچ رہا ہوتا ہے بس کرو بھائی میری بالی آ رہی ہے تو وہ سیکوینس نہیں بنتا وہ جو لگن کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے اللہ سے وہ نہیں بنتی اس کے باوجود جتنا قدر ہو سکے وہاں بھی کر لے بہرحال یہ بھی وہ جگہ ہے حضرت سود کے پاس جو قبولیت کی جگہ ہے وہاں پر بھی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں جو موقع دروازہ جنت کا کھلنے کے ہیں ایک رمضان بتایا میں نے اور ایکضو کے بعد بتایا اسی طرح زہر سے پہلے سورج زوال کے بعد ظہر کی اذان اور زہر کی اقامت کے بیچ میں ویسے تو تمام ظہر تمام اذانوں اور اقامتوں کے بیچ میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے لیکن زہر کا خصوصی تذکرہ آیا ہے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربع رکعات اقاتین قبل ظہری تفتہ الحہ ابواب الجنہ حدیث کے لفظ تو لمبے ہیں لیکن وہ لب لفظ ضعیف ہیں اور باورقا تین قبل زہری لئی صبح نہ تسلیم تفتہ الہٰہ ابواب الجنہ چار رکعتیں ظہر سے پہلے ان کے بیچ میں سلام نہ ہو تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ ہے روایت لیکن اس میں یہ ضعیف روایت ہے اور جو دوسری جس میں لے ہم ہونا تسلیم نہیں ہے وہ صحیح روایت ہے تو زور سے پہلے بھی دو دو ہی پڑھنی چاہیے تمام نوافل دو دو ہی پڑھنے چاہیے چار چار نہیں پڑھنے چاہیے بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاح اللہ حاری مزنا مزنا دن اور رات کی تمام نوازیں دو دو کر کے ہی ہیں سنتیں تمام دو دو کر کے ہیں البتہ فرائض جو چار چار تین تین اللہ نے بتائے ہیں وہ دو سے زیادہ پڑھے جا سکتے ہیں اور بطر جو تین پانچ سات نو تک ایک سلام کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے یہ دو اس کے علاوہ باقی تمام وافل دو دو کر کے ہی پڑھنے چاہیے چار چار نہیں پڑھنے چاہیے تو یہ زہر سے پہلے اذان کے بعد چار رکعتیں ادا کرنا کہا ان کے لیے ان چار رکعتوں کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو چار رکعتوں کے بیچ میں دعائیں کرو اللہ تعالیٰ اور نماز میں دعا کے موقع کون کون سے ہوتے ہیں سب سے اچھا موقع تو سجدوں کا ہے پرما سجدوں میں اللہ تعالیٰ دعا زیادہ قبول کرتا ہے تو اب ایک میں بات کرنے جا رہا ہوں ذرا غور کی ہے کہ اگر زیادہ اسباب جمع ہو جائے قبولیت کے تو وہ زیادہ قبول کے قبولیت کے لائق ہیں زیادہ اسباب کیسے جمع ہو سکتے ہیں کہ آپ حضرت سود کے پاس بھی ہوں اور مہینہ بھی رمضان کا اور پی آر بھی ہو اور پیا بھی زمزم ہو اور زہر کا بھی وقت ہو یا رات کا تہائی آخر تہائی حصہ ہو یا للت القدر ہو تو یہ اسباب زیادہ جمع ہو جاتے ہیں جب تو وہ بھی زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اللہ سے وہ دعا زیادہ پور ہو جائے ایسا بھی ہوا کہ بس اوقات ہمارے اوپر شدت آئی تو ہم نے اپنے بچے ننّے ننّے طالب علم جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی گناہ لکھنے شروع نہیں کیے ان کو کہہ دیا کہ آپ جمعہ والے دن یا رات ڈیوٹیاں لگا دیں گے سے تو دعا کرنی اتنے بجے کرنی تاکہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رات میں ایک گھڑی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے تو رات مغرب سے لے کر فجر تک ہر وقت کوئی نہ کوئی بچہ دعا کر رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لے گا نا تو وہ گھڑی بیچ میں آ ہی جائے گی اس طرح بھی ہم نے کئی بار کیا دماغ میں اسی طرح اثر کے بعد کے وقت میں بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لگا دیا جائے کسی کام کے خود بھی لگ جائے دوسرے لوگ بھی لگ جائیں تو اللہ تعالی سے مانگا جائے تو اسی طرح بس اوقات اللہ تعالی پر قسم ڈال کر بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے یہ کام ایسے ہونا چاہیے لیکن یہ وہ کر سکتا ہے جس کا زیادہ پیار ہو اللہ سے آپ جیسے کسی شیٹ سے یا کسی چودھری سے کسی حکمران سے کوئی کام منوانا ہو تو آپ تو التماس ہی کریں گے لیکن اگر اس کا بچپن کا دوست اس کے آپ کے ساتھ چلا جائے تو کہا نہیں میں منوا لوں گا مجھے منوانا آتا ہے میں تو اس کو اپنی دوستی پر فخر ہوتا ہے تو وہ اور طریقے سے بھی اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی نہیں بھائی یہ کام ضرور ہونا چاہیے تو ربعت دلال علیہ الام کی مثال تو یہ نہیں وہ تو خالق ہے ہم سب مخلوق ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر زیادہ پیار محبت اس سے ہو جائے تو ہم بڑے بڑے ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اس طرح بھی رب کو مناتے ہیں اسماعیل اور احمد رحیم اللہ ان کی تحریک چلتے چلتے ان کی تحریک میں ایک عبداللہ صاحب ہوتے تھے جو صوفی عبداللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں تو ماموں کانجن کا مدرسہ انہوں نے بنوایا تھا فیصل آباد میں تو ان کے بارے میں بڑے کسے مشہور ہیں کہ وہ بارش نہیں ہو رہی کمیز اتاری اور تختے فرش پہ لینا شروع کر دیا اللہ بارش ہوگی تو جاؤں گا اور بارش ہوئی تو یہ پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ سے زیادہ لگاؤ ہو وہ کسی طریقے کسی بھی رب کو آ سکتا ہے اس کے لیے لیکن ایک بات یاد رکھو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے بات بھائی نئے ہوں کہ جو آپ کہیں وہ ہو جائے اور آپ وہ کہیں وہ نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ بندے میں کوئی نقص آ گیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا بندے میں نقص ہو اس کی نیت میں اس کے عمل میں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت خالص ہو اور وہ اللہ تعالیٰ نہ مانے بادشاہ جو ہوا بھائی انبیاء کرام کی نہیں مانتا تو آپ کون ہوتے ہیں کوئی امتی نبی کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں کی اپنے چچا کی ہدایت کے لیے اللہ نے کلا کا بب تھا جس کو میں ہدایت نہیں دیتا تو نہیں دے سکتا زکر علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ بوڑھا ہو گیا میری بیوی باندھ ہو گیا اب مجھے بچہ چاہیے تو کیا اب تک کبھی دعا نہیں کی تھی ساری زندگی کرتے رہے ہوں گے نہیں مانی اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اولاد ملی اسی سال کے بعد تو کیا اسی سال دعا نہیں کی ہوگی کرتے رہے تو میرا مولا بادشاہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں تو دعا قبول نہ ہونا اس بندے کا نقص ہو بھی سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ جو ہر مانگا اور مل گیا اس سے بھی ایک اگلا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مانگیں اور نہ ملے عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بڑا مستجاب ہے یہ بندہ مطلب یہ کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ بہت نیک ہے لیکن کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو قبول ہونے کے ڈر سے مانگتے نہیں مشکل بات ہے ہاں؟ بخاری کی میں لکھا ہوا ہے جو میں کہتا ہوں ہو جاتا ہے تو وہ پن پوائنٹ والی دعا کرنا چھوڑ دی عمومی دعائیں تو کرتے رہتا انسان یہ دے دے وہ دے دے نہیں کہتے تھے اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ میری محنت اور میری عبادت کا اگر دنیا میں دے رہا ہو اور راست میں میرا کہیں نقصان نہ ہو جائے اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر جو مانگا وہ فوراً نہ ملے تو آپ دل چھوٹا نہ کریں بلکہ آپ مانگتے چلے جائیں وہ کہیں نہیں گیا وہ تجھے مل چکا ہے کسی نہ کسی شکل میں مل جائے گا آپ اپنے بچے کو نہیں وہ مانگتا ہے برف کا گولہ آپ دے دیتے ہیں بسکٹ پھر وہ نقصان دہ ہے یہ یہ لے لو اب بچہ کیا کہے جی ابا نے میری بات نہیں مانی تو مانی ہے کسی اور شکل میں مان لی نا وہ تیرے لیے فائدہ مند نہیں تھا یہ تیرے لیے فائدہ مند ہے تو یہ بات درست نہیں کہ وہ مانتا نہیں وہ مانتا ہے وہ قبول فرماتا ہے لیکن اس کے قبول فرمانے کے انداز میں تو اس لیے رب زلزرال ہر لحاظ سے ہی آپ کے فائدے میں جو بہتر سمجھتا ہے وہ کر دیتا ہے اور اس پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کہ اس نے جو ہمارے لیے پسند فرمایا وہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے اسی طرح فرشتے جب موجود ہوتے ہیں تو آبین کہتے ہیں تو اس وقت بھی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنازہ میت پڑی ہوتی ہے لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ان تم شہدا اللہ فرشتے تمہارے نوٹ کر کے لے جاتے ہیں اور تمہاری رائے کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اس بندے کا لوگ جس کو اچھا کہیں اس وقت کا تبصرہ بے ہوتا ہے مر جو گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوٹ کرتے ہیں تو اس وقت بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اللہ فرماتے ہیں نہ قرآن اور فجر کا نہ مشہور کی نماز کا قرآن اس میں فرشتے گواہ ہوتے ہیں دن والے بھی ہوتے ہیں رات والے بھی گئے نہیں ہوتے تو اس میں بھی ضوائیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں اسی طرح جب مرغ بولتا ہے مرغ بولتا ہے تو فرمایا یہ فرشتے کو دیکھتا ہے گدا بولتا ہے تو یہ شیتان کو دیکھتا ہے مرغ بولتا ہے تو یہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو جب مرغ بولے اس وقت فرمایا کہا کرو اللہ میں نے ایسا لو کا میں فضلے کا اعلان طور فضل چاہتا ہوں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب فرشتہ ہو اس وقت بھی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں کہ وہ رپورٹ کرے گا اللہ کے پاس جلدی لے جائے گا زیادہ قبول ہوگی یا وہ آمین کہہ دے گا اللہ کا فرشتہ اور وہ پاک باز ہستیاں ہیں تو ان کی بات اللہ زیادہ سنتا ہے اللہ اکبر تو عرفات ہو گیا جمرات ہو بھی اسی طرح جمرات میں جب فرشتوں جب شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور دوسرے جمرے کے بعد دعا فرماتے تھے تیسرے کے بعد دعا نہیں فرماتے تھے چھوٹا اور درمیانہ اس کے بعد دعا فرماتے چھوٹے کے بعد سیدھے ہاتھ پر تھوڑا ہو جاتے اور بیچ والے کے بعد الٹے ہاتھ تھوڑا ہو جاتے اور دعا فرماتے اور تیسرے کے بعد دعا نہیں فرماتے تھے تو ثابت ہوا کہ جمرات کو کہیں مار کر بھی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اس وقت بھی زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اور جیسا میں نے پہلے عدق کیا کہ صفہ مروا کے وقت بھی کرنی چاہیے اور یہ عرفات میں بھی مینا میں بھی اور وہاں کام ہی کیا ہوتا ہے دعائیں زیادہ زیادہ کرنی ہوتی ہیں عرفات میں بھی زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اور ہر وہ وقت جس میں چوٹ لگتی ہے دل کو اس میں بھی زیادہ تو ان اوقات میں یا ان موقعوں پر یا ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ زیادہ دعائیں قبول فرماتے ہیں سفر میں بھی میں پہلے وہم کر چکا ہوں سفر میں بھی اور اسی طرح سفر میں یا وہ اشاعت آگ سر سرپرا گندا تھکا جسم پریشان حال تو یہ بھی حالت دعا کی زیادہ قبولیت کی ہے آپ دیکھتے نہیں کہ مانگنے والا اگرچہ بات ہوتے پروفیشنل مانگنے والے ہوتے ہیں نا اور اس کے باوجود وہ مانگ رہے ہوتے ہیں پروفیشنل مانگتے ہیں لیکن بیس کیسا بناتے ہوں گداگری والا ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ امیر لیکن بھیس وہی ان کا رہے گا وہی وہی گدڑیاں پہنے ہوئے اور پیون لگے ہوئے تو یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت بھی دعا کی زیادہ قبولیت کی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استثقاء کے لیے جاتے متضران متخشین متوزل بن سنور کر نہیں پرا حالت میں جاتے اور اب بھی ہم نے دیکھا سعودیہ میں اس استخا کے لیے جائیں تو بغیر استری کے کپڑے اور میلے کو چہلے پہن کر لوگ نکلتے ہیں اللہ کو بیس بنا کر بتاتے ہیں اللہ دیکھ ہماری حالت کے لیے کتنی قابل ہے تو یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے دعا کی قبولیت کا تو اللہ تال جو میں نے عزت کیا آپ کے سامنے یہ <سؤال> سب قبولیت کے اوقات یا مواقع ہیں جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور آخری بات آج کی یہ ہے کہ وہ وہ اوقات جن میں رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے ادکار یا دعائیں بتائی ہیں ان کو یاد کرنا ان کو پڑھنا چاہیے ان میں سے آج میں صرف صبح و شام کے اذکار کی بات کروں گا اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا صبح و شام کے ادکار میں اس کو یا دس بار یا سو بار دو روایتیں آتی ہیں پڑھنا چاہیے پہلا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جو یہ پڑھتا ہے صبح پڑھے تو شام شام پڑھے تو صبح تک شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے حافظ الیم کہتے ہیں اس کے سوا کوئی اور فائدہ نہ بھی ہوتا تو کافی رمضان میں شیطان باندھ جاتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں مشرقیں بہت آباد ہوتی ہیں ہاں؟ یہی فرق ہوتا ہے نا مشرقیں بھری ہوئی ہیں شیطان باندھ دیا گیا ہے شیطان کھل جاتا ہے تو مشقیں ویران ہو جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان والی برکت مجھے سارا سال ملتی رہے تو پھر یہ دعا پڑھیں آپ کا رمضان ختم نہیں ہوگا آپ کا شیطان بدا ہی رہے گا فرمایا وہ شیتان کی شر سے محبوب رہتا ہے جو یہ دعا اور یہ دعا بڑی عظیم ہے یہی دعا ارحاد کی دعا ہے اسی میں دو کلمے کا اضافہ کر کے یہ بازار جانے کی دعا ہے یہی دعا اچانک اٹھنے کی دعا ہے اور یہ بڑی عظیم دعا ہے لا الٰہ وحدہ و لا شریک اللہ یہاں ایک اضافہ وحو اللہ خیر के کزیر یہ دعا جو پڑھ کر بازار میں جاتا ہے اس کو دس لاکھ نیکیاں ملتی صحیح رہی تک تو یہ دعا دوسرا فائدہ اس کا پہلا کیا تھا شیطان سے محفوظ رہے گا نمبر دو اس کو دس درجے بلند ہوں گے دس گنا معاف ہوں گے اب درجے بلند جو ہوتے ہیں یہ بھی بڑی کہانی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے مجاہد کے لیے سو منزلہ ٹاور تیار کیا ہے جنت میں ما بین مابین اسمای والا اور ہر درجے کا آپس کا فاصلہ زمین اسمان کا فاصلہ تو دس درجے بلند ہوئے تو کتنا اونچا چلا گیا وہ اور اگر سو بار پڑے تو سو درجے بلند ہوں گے نمبر تین فرمایا کہ اس کو چار بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا عجم ملے گا نمبر چار کوئی آدمی اس سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ پائے گا اللہ یہ کہ اس نے یہی دعا اس سے زیادہ پڑھی ہو مطلب یہ کہ اگر آپ نیکیوں کے مقابلے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دعا زیادہ پڑھو تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک عربک شیخ نے کتاب لکھی ہے شیطانوں کا جنوں کا علاج کے بارے میں اس کا ترجمہ بھی شفا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کا جن نکالا میں نے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تو جن کہتا ہے کہ میں نے نکلتا میں نے کہا کہ تو ضرور نکل یہاں سے اس نے کہا جی ایک شرط ہے میری کیا کہتا ہے پھر اس سے نکل کر میں تیرے اندر گھس جاؤں گا میں نے کہا مجھے قبول ہے تو اس سے نکل جا میرے اندر آ جا وہ نکل گیا اس سے تیسرے دن ایک رونے کی آواز آئی میں نے کہا کہ کون رو رہا ہے کہتا ہے کہ میں وہی جن رو رہا ہوں جو اس سے نکلا تھا اس سے بھی نکل گیا تیرے اندر بھی نہیں جا سک رہا بھائی کیوں نہیں جا سک رہے کہتے تیرے پہرے دار بڑے سخت ہیں تو یہ جو لا الہ الا اللہ علیہ پڑھتا ہے صبح و شام اس وجہ سے اللہ کے فرشتے تیری پہرے داری کرتے ہیں اور مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے میں نے شیطانوں کے چالوں سے بچنے کا دم بتایا رمضان میں اور اس کے میسج بھی لوگوں کو کیے بڑے رزلٹ آئے اس کے ایک نانی آئی سی گلشن بال سے کہنے لگی کہ میری با... نواسی کو بچی ہے چھوٹی سی وہ بہت پریشان دورے پڑتے یہ وہ تو میں نے اس کو دن کیا تو اس کے اندر سے دھواں نکلا اور اس کے بعد وہ اب بہتر ہے وہ لانڈی سے ہمارا مشہور کہنے لگا ایک بابا اس کو یہ شکایت تھی اور وہ بہت علاج کروا چکا تھا تو وہ میں نے دم کیا یہ جو آپ نے بتایا تھا آب وہ ٹھیک ہے بابا مجھے کہتا کہ کتنی دیر تک چلنا ہے میں نے کہا چلتے رہو مقابلہ ہے تو ایک آدھ شکایت بھی آئی وہ یہ کہ وہ بسا اوقات پریشان کر سکتے ہیں دم کرنے والے کو کہ بھائی تو ہمیں پریشان کر رہا مقابلہ جو ہوا تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ صبح شام کے ادھکار کا اہتمام کریں تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو سیکیور کر کے آپ مقابلہ کریں اسے. اس کے بار سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار کریں اور پھر آپ دم کریں لوگوں کو یہ انشاءاللہ سب شرارتی جن یا جل جائیں گے یا دباؤ جائیں گے تو صبح شام کے اذکار میں لا الہ الا اللہ لا شریک اللہ لہ ملک اللہ الحمد اللہ جتنی بار زیادہ زیادہ ہو سکے کم از کم دس بار یہ سو بار اور زیادہ جتنی بھی کر سکیں یہ اس کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی طرح فرمایا جو بسم اللہ جلد المعاسمِ سیون فلََََََََََََََاََس ميں رہى پڑتا ہے صبح شام اس, اس کو, کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی جس راوی نے یہ روایت بیان کی اس کو كو فالج ہو گیا تھا تو کہتا ہے ميرى طرح مت دیکھو کہ مجھے فالج کیوں ہوا ہے اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑى تو جس دن آپ نے پڑھی ہو اس دن تو آپ کو یقین ہے نا کہ موت آ تو آگے ورنہ بڑھنا مجھے کچھ چیز تکلیف نہیں دے سکتی مچھر کاٹتے ہیں کوئی بچھو کاٹ سکتا ہے نا کوئی ایکسیڈنٹ کوئی مسئلہ مسائل تو آپ آپ نے پڑھ لی تو بسم اللہ فلاحماء الحمل تین بار پڑھ لی آپ نے تو اب آپ کو بے فکری ہے کچھ نہیں ہو سکتا تو چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ اللہ عصم عشم اللہ علیہ وسلم وہ وسلم علیہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ منت ربی لا الہ اللہ عن تقلیہ اور آبدو کا یہ سید الستغفار ہے یہ سب شام پڑھنا چاہیے اللہ نعمت الحمد و شکر جو یہ دعا پڑھتا ہے صبح پڑھے تو ساری رات کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے شام پڑھے تو سارے دن کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہی اصل عبادت ہے اور بندے پر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں اس کی وجہ نے ہے اللہ فربا فل اللہ بدا بکم اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا این شکر ہو آمنت ہو اگر تم شکر کرتے رہو مطلب شکر نہ کرنا ہی عذاب کا سبب ہے اگر تم شکر کرتے رہو تو ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے تو یہ عظیم دعا ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کا شکر ادا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی حسن اور مسلم جیب میں رکھیں جیب بھی شاید کی کتاب ہے اور اس میں ہر موقع کی دعائیں بھی موجود ہیں صبح و شام کی بھی سات ترجمہ بھی اس کا پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ کی زندگی برکتوں والی زندگی ہو سکتی ہے اور رب اللہ علیہ اکرام کے فضل و کرم سے آپ کا ہر آنے والا دن اور رات نیکیوں والا دن اور رات بن سکتا ہے اور آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قریب اور اللہ کی حفاظت میں ہو سکتے ہیں اگر ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے اللہ تبارہ کا وطالہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں آ رہے ہیں بلاگمبین